محبوب آپ فرمائیے اِن حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ کی علی خدمت میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس پر یہ آیت کریمن نازل ہوئی آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت اور مجھ پر ایمان لانا تم پر لازم ہے فت پس تم میری فرما برداری کرو جب تم میری فرما برداری کرو گے تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ اس وقت تم اللہ سے محبت کا دعوی کر رہے ہو اور جب تم مجھ پر ایمان لا کر میرے فرما بردار بن جاؤ گے یوش بب تو صرف تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا وہ یگ فرقم کم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے کل کے لفظی معنی کہو یہاں سے مراد حضور ہیں اے محبوب آپ فرمائیے اتی اللہ و رسول اے لوگوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو فإن تولو پس اگر وہ منہ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چن لیا انہیں مقام مرتبہ فرمایا وَنُوحًا نو ونوح علیہ السلام کو چن لیا وہ اعلی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو چن لیا وہ آل عمران اور آل عمران کو چن لیا یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی یعنی عام لوگوں پر ان انبیاء کو فضیلت ہے اور ان انبیاء میں سب سے بلند و بالا آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ذکر تیسرے پارے کے شروع میں ہے ریتم یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے یعنی آل عمران حضرت عمران کی اولاد ہیں حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت نُ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نُ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ سمیع العلیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کی ربی اے میرے رب انی نظر تو لکا میں نے منت مانی تیرے لیے مان فی بطنی جو بچہ میرے پیٹ میں ہے محررن وہ تیری راہ میں وقف ہے صرف تیری عبادت کرے گا تو جب انہوں نے یہ منت مانی اس وقت آپ اپو مچ تھی فتقبل مننی فاسمع مالک و مودا مجھ سے یہ قبول فرما انکا انت سمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپ نے یہ منت کیوں مانی یہ اپ نے اللہ تعالی کے شکر میں مانی حضرت عمران کی زوجہ نے جب چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے تو بچے اولاد کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی آپ نے دعا کی اللہ تعالی نے آپ کو امید سے کر دیا تو آپ نے اس کے شکرانے میں یہ منت مانی کہ اب جو میرے یہاں اولاد ہوگی جو بچہ پیدا ہوگا میں اس سے کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی تو حضرت عمران نے ان سے کہا کہ آپ نے کیسی منت مانی اگر یہ لڑکی پیدا ہوئی تو سوچو کہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے اس کو کیسے دے سکیں گے کیونکہ لڑکی کا بیت المقدس میں رہنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا فلم ماں تو حضرت عمران کی زوجہ پریشان ہوئی اور واقعی ایسا ہوا فلم ماں پس جب انہوں نے اس بچی کو جن دیا ان کے یہاں بچی کی ولادت ہو گئی قالت وہ کہنے لگی ربی اے میرے رب انی ودا انسا ان میرے یہاں تو بچی کی ولادت ہوئی ہے اب یہ بچی اللہ کی راہ میں کیسے وقف ہو واللہ اعلام بما وداط اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے یہ بچی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا لئی سزا کرو اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں یعنی اگر یہاں پر حضرت مریم کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اسے یہ شرف نہ ملتا جو حضرت مریم کو ملا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کوئی لڑکا تو نہ بن سکتا حضرت مریم عورتوں میں افضل و اعلیٰ ہیں تو یہاں پر یہ جو کہا گیا وہ لئی سزا اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں لڑکی کی پیدائش پہ انہیں اور کوئی پریشانی نہ تھی صرف یہی فکر تھی اب بیت المقدس میں میں اسے کیسے عبادت کے لیے رکھا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو عورتوں کے معاملات سے پاک رکھا یعنی وہ کچھ ایام عورتوں پر آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے حضرت مریم ان ایام سے محفوظ رہیں وہ ان اور بے شک میں نے سمئی مریم اس کا نام مریم رکھا مریم کے معنی آبدا عبادت کرنے والی وہی زہا بیکا اور میں اس کو تیری پناہ میں دیا وہی کہا اور اس سے جو اولاد ہوگی اسے بھی میں نے تیری پناہ میں دے دیا مینش شی توم شیطان مردود کے شر سے بچاتے ہوئے فتح قبل پس ان کے رب نے قبول فرمایا بے قبول اچھی طرح قبول فرمایا وہ ام بتا نباتن حضرت مریم کو ان کی والدہ نے ایک دن بھی دودھ نہیں پلایا پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں رکھ دیا اللہ تعالی نے آپ پر بکرم کیا کہ آپ کو کسی خاتون کا دودھ پینے کی حاجت بھی نہ آئی اللہ تعالی نے آپ کو غیبی رشق عطا فرمایا نباتن حسنا سے مراد یہ ہے وہ ام بتا نباتن حسن اور ہم نے اچھی طرح ان کی پروان عطا فرمائی پرورش عطا فرمائی حضرت مریم چند دنوں میں بڑی ہو گئی مفسر نے فرمایا کہ ایک دن میں اب اتنی بڑی ہونے لگی جیسے بچہ کئی مہینوں میں بڑا ہوتا ہے کب فلاح ذکریہ اور زکریہ علیہ صلاحت وسلام نے ان کی کفاظت لی یعنی ان کا انتظام سنبھالنے کی آپ نے ذمہ داری لی حضرت ذکریہ حضرت مریم کے خالو ہیں یہ سعادت آپ نے حاصل کرنے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن اندازی ہوئی بیت المقدس کے جو عابدین تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت ہم کریں تو حضرت ذکیریہ علیہ السلط نے فرمایا میں ان کا خالو ہوں مجھے یہ حق پہنچتا ہے مگر وہ لوگ بزد ہوئے کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے قرآن نازی ہوئی اور حضرت ذکیریہ علیہ السلام کے نام قرآن نکلا اور آپ نے ان کی کفالت فرمائی کل لما جب کبھی داخلہ علیہ زکری المحراب جب کبھی حضرت ذکیریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے محراب سے مراد عبادت کا ہوجرا ہے آج کل جو محراب بنی ہوتی ہے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہاں یہ محراب مراد نہیں کیونکہ یہ تو جو محراب مسجد میں بنائی جاتی ہے یہ تو نہ حضور کے دور میں تھی نہ صحابہ کے دور میں تھی بعد میں اسے ایجاد کیا گیا اور چونکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے آج پوری دنیا کی مساجدوں میں اس طرح محراب کی شکل دی جاتی ہے مسجد نبی شریف ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کئی محراب بنی ہوئی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اس محراب کے ڈیزائن بعد میں بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ امامت فرماتے وہاں آج محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہے لیکن اس کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے اس جگہ کا تعین لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے تھا لیکن یہاں پر محراب سے مراد عبادت کا حجرہ ہے پیت المقدس کے ارد گرد عبادت کے حجرے بنے ہوئے تھے جن میں عابدین عبادت کرتے ایک حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتی تھیں حضرت سکریہ علیہ صلاحت والسلام جب بھی باہر جاتے تو آپ تالا لگا کے جاتے اور جب بھی آپ اندر داخل ہوتے واجد عن ڈہاں رز آپ حضرت مریم کے پاس روزی پاتے مختلف قسم کے پھل پاتے سردی کے موسم کے پھل گرمیوں میں پاتے اور گرمیوں کے پھل سردی میں پاتے مظاہر کوئی پھل کے پہنچنے کا ذریعہ نہ تھا یہ غیبی رزق وہ پاتے قال یا مریم حضرت ذکری علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اے مریم کی خاضہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں کیونکہ باہر سے تو میں تالا لگا کے جاتا ہوں اور کوئی ایسی کھڑکی بھی نہیں کہ کوئی پھل دے کر جاتا ہو قالت ہوا مین عند اللہ حضرت مریم بولیں یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں یہ حضرت مریم کی کرامت ہے اور حضرت مریم نبی نہیں بلکہ ولیہ ہیں اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ولیوں کی کرامتیں حق ہیں اللہ تعالی ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمانے کے لیے ان کے دست مبارک سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے ان نواح یا رزوقم یشا بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت ذکر علیہ سلاۃ وسلام کی عمر 90 سال سے بھی اوپر تھی رات آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی جب آپ نے ہی دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے جا رہے ہیں آپ نے خیال کیا کہ میری زوجا بانگ ہے اور میری عمر کافی ہو چکی اولاد کا موسم تو نہیں مگر اللہ تعالی چاہے کہ اولاد عطا فرما سکتا ہے آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی ہونا علی کا اسی جگہ پر دعا زکری یا ربا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا عرض کی ربی اے میرے رب حبلی تو مجھے عطا فرما ملدن مل کا اپنی طرف سے ربری یتن طیبہ پاکیزا اولاد ان کا کسمی دعا بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے عشایت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے جلیل قدر نبی حضرت ذکر علیہ السلام اس کے حصول کی دعا کر رہے ہیں جہاں یہ معلوم ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولاد اتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس کی قدر کریں اور اس پر شکر ادا کریں دوسری چیز کہ صرف آپ نے اولاد کی دعا نہیں کی ضروری یتن تو یہ پاکیزہ اولاد عطا فرما جب انسان اولاد کے حصول کی تمنا کرتا ہے تو ساتھ میں یہ تمنا بھی ہو ایپروردگار نیک صالح اولاد آفرما نہ صرف تمنا ہو بلکہ ان کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے کہ یہ اولاد اگر نیک صالح ہو تو دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور قبر و آخرت میں بھی وہ باعث سعادت ہے اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور اولاد کی تربیت کے جو مراحل ہیں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا چاہیں تو یہ کیسے حاصل کریں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ جو گھر کا چراغ ہے اسی سے گھر جل جائے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو اس چراغ کی حفاظت کیجیے اور اس کی تربیت کیجیے فنا دتہ ملا بس فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکارا وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اس وقت آپ محراب میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب سے مراد حضرت زکریہ علیہ السلام کا مخصوص کمرہ ہے فرشتوں نے کہا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یا علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے مصدقا بکلمت من اللہ وہ اللہ کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ سیدن زمانے کے سردار ہوں گے وہ حصور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے یعنی نیک پارسا ہوں گے وہ من بین صالحین اور مقرب نبیوں میں سے ہوں گے قولا عرض کی ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا وقد بلغنیل کبرو کہ مجھے بڑھا پا آ گیا ومرأتی عاقر اور میری بیوی مانجھ ہیں قولا کذالک اللہ یفعل ما یشاء شاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں بتا یقین تو ہے سوال یہ ہے اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری زوجہ باندھ ہیں۔ تو کیا دوبارہ ہم جوان ہوں گے پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں اولاد ہوگی تو کدا سے یہ مراد ہے کہ اسی بڑھاپے میں اور اسی عالم میں اللہ تعالی آپ کو اولادا فرمائے گا ربی آیا اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے اس پر نشانی اس لیے مانگی تاکہ جیسے ہی آپ کی زوجہ امید سے ہوں تو آپ شکرانے میں اللہ تعالی کی عبادت اور زیادہ کریں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کریں کتنا پیارا ذہن اور کتنی پیاری تعلیم حضرت ذکر علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت پر شکر انہیں کرنا ہے اور شکر کرنے کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں مالک کو مولا جب یہ نعمت کی ابتدا ہونے لگے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں تیرا خوب خوب شکر کروں خوب تیری عبادت کروں اور ایک ہم ہے کہ مصیبت میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے لیکن خوشی کے مواقع پر خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں قولہ اشاد فرمایا آ کا اللہ تو کلامن اللہ رمزا آپ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوں گی تو آپ تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے اشاروں سے کلام کریں گے زبان سے آپ کلام نہیں کر سکیں گے حضرت ذکر و وسلام کے لیے نشانی مقرر کی گئی لیکن زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اللہ کا ذکر وہ کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لیکن لوگوں سے کلام کرنے جائیں گے تو زبان رک جائے گی تین دن کے لیے یہ آپ کی نشانی ہے آپ سمجھ جائیے گا اور آپ خوب اللہ کی مزید عبادت اور شکر کیجئے گا وز کو اور اپنے رب کو یاد کیجئے کثیرن بہت یاد کیجئے وہ سب بلاشی اور اس کی تصویر بیان کیجئے صبح و شام حضرت ذکریہ علیہ صلاحت والسلام ایک دن محراب میں عبادت کر رہے تھے لوگ آپ کے انتظار میں تھے باہر کہ آپ نکلیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں ہمیں واس فرمائیں جیسے ہی آپ محراب سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے زبان استعمال کرنا چاہی تو کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے میری زبان نہیں چل لگی تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو اور پھر آپ تین دن تک مسلسل محراب میں اللہ کی عبادت کرتے رہے